سے لڑوانا خواتین بے پردہ ان کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اپنی سودراہٹ کو قائم کرنے کے لیے اپنے مطمئین کو ہمیشہ علم اور علماء سے بدزن کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ علم اور علماء یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ چیز کی حقیقت اور آئینہ دکھائیں گے اور انہیں یہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے وہ اپنی اس چیز کو قائم رکھنا چاہیں گے تو یہ آج سے کم و بیش چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نشانی بیان فرمائی جو میں نظر آ رہے ہیں صحیح ہم مختلف چینلز پر بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی مطلب اسلامی تعلیمات دی جا رہی ہیں اس سے بھی ایک اس کا ایک نظر اور اس کی عکاسی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جیسے علم اٹھ گیا ہو جیسے واضح طور پر علامات قیامت میں یہ بھی موجود ہیں کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنت سے انکار کریں گے میری حدیث کو چھوڑ کے اپنی عقل پر احتیاط کریں گے یہ بھی ہوتا یہ چیز تو واضح نظر آ رہی ہے نا کہ حدیث کو انکار کرنے والے آج موجود ہیں قرآن کو اپنی مرضی سے پیش کرتے رہے اور پھر جیسے چاہے تفریح کر کے دین کا حلیا بدلتے قرآن سے حدیث دیتا ہوا شخص وہی جو سنتوں کا آئینہ دار بھی ہو صحیح جس کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی ہو اور امامہ ہو اس کے ساتھ علم کے ساتھ عمل علم ہو اور عمل بھی ہو پاس وہ نہ داڑی ہے نہ امامہ ہے نہ وہ کپڑوں کا کوئی ٹھکانا ہے اور وہ سے تو سیاست کے ساتھ ہو رہا ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام تسلیم بھائی جی کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں کینیڈا سے سومی بات کر رہا ہوں جی فرمائیے بھائی مفتی اکمر صاحب کو میرا سلام اور عامر بھائی کو سلام اور ویسٹ بھائی کو السلام علیکم ویسٹ بھائی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ویس بھائی عمرہ مبارک آپ کو تفریح میں میرا ایک سوال تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ خانے کعبہ کے اندر جو پتھر ہے وہ اگر کالا ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی اس کے بارے میں کیا مفتی مفتی ہم فرماتے ہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے کیا کہیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے ہاں میں نے آج ایک حدیثی پڑی پتھر تو کالا ہو چکا ہے اور جب جنت سے اترا تھا تو تب تو सफेद تھا हुँ. ایک علامت یہ بھی پڑی کہ حضرت اسرد کو اٹھا لیا جائے گا اور قرآن پاک سے حروف کو اچھا تو اب یہ علامت ابھی باقی ہے اگر چیک پتھر سیاہ ہے موجود हुँ. لیکن حضرت اسرد ابھی موجود ہے اور بہت ساری نشانیاں ہیں وہ بھی ظاہر ہوں گی صحیح ظاہر ہوں گی تو یقیناً ہم اس پر بات کریں گے ظاہر جو ہو رہی ہے ہو چکی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع فرمایا کہ آخری زمانے میں امانت میں سیانت ہوگی تو صاحب نے پوچھا صلی اللہ امانت کیسے ضائع ہوگی تو فرمایا اس طرح کہ ذمہ داری نا اہم کے سپرد کی جائے گی اب آپ دیکھیں ہر شعبے میں تقریباً آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو معقول اور لیاقت رکھنے والے لوگ ہیں قابلیت رکھنے والے لوگ ہیں بعض اوقات ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں اکثر ایسا ہو رہا ہاں اور وہ قرابت کی کسی بھی دیش پر ایسے نااہل لوگوں کو سرد کر دی جاتی ہے جو چلانی پاکستان میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی قریب کا فوج بھی ملتا ہے کہ جب معاملات نااہل کے ہاتھوں میں چلے جائے تو قیامت کرتے جو پیدا ہو رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جو ہمیں پہلے سے آگاہ کیا हुँ. اس کا مقصد یہ تھا کہ ان رجحانات کو ختم کرو ہمیں تعلیم دی انتعد الماناتی امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرو صحیح. وا اضا حکم تم بے نا سنتا بے بالعد اور تمہیں جب حاکم بنایا جائے فیصلے کے لیے हुँ. تو انصاف کرو صحیح. یہ ہمیں پہلے تعلیم دے دی گئی اچھا یہاں پر ایک غلط شہری ایک جو کریٹ ہو جاتی ہے اس کا ازالہ بہت زیادہ ضروری ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سب پیشن گوئیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں دوسری جانب جب اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا جائے اور ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے مطلب مرد عورت کی مشابرت کر رہا ہے عورت مرد کی مشابت علم اٹھ یہ سب جب اس کو روکنے کی کوشش کی جائے تو غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ شاید ان پیشن گوئیوں کے خلاف کی کام کیا جا رہا ہے دیکھو پیشن گوئیاں اس لیے نہیں دی گئیں کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں صحیح بلکہ پیشن گوئیاں بچنے کے لیے دی گئی ہیں اس پر میں چاہوں گا हुँ. تفصیل سے گفتگو ہوئی کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم अच्छाम अच्छाम السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میں کافی دیر سے آپ کا پروگرام یہ دیکھتا ہوں اور بہت اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں بڑے اچھے ٹاپکس ڈسکس ہوتے ہیں مختلف نوازش مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بات چل رہی ہے جی جی تو اس میں میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جو پہلے امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے اسٹیٹس وہ ہے خلیفت اللہ تو جو پہلے خلفاء ہیں ہمارے انہیں ہم نے خود الیکٹ کیا ہے تو کیا امام مہدی علیہ السلام کو ہم خود الیکٹ نہیں کر سکتے اگر کر سکتے ہیں تو کیسے اور اگر نہیں کر سکتے تو کیا وجہ ہے کہ پہلے خلفاء کو ہم نے الیکٹ کر لیا تھا اور جو امام مہدی علیہ السلام ہیں انہیں ہم الیکٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں تو کیا پہلے خلفہ اللہ کی طرف سے اگر تھے تو انہیں ہم نے کیسے الیکٹ کیا تھوڑی سی کنفیوژن ہے ٹھیک ہے بالکل آپ لیکن ایک اور کوشچنشن میرے پاس تھا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کہ سہاستا میں میں نے پڑھا ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ اولاد فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ سے ہوں گے کیسے انہیں ریکگنائز کیا جائے گا کیسے پتا چلے گا کہ باقی وہ شخصیت ہیں صحیح ٹھیک आपको بالکل آپ کو بتاتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری کائم تسیم ساوری کے ساتھ ایک کولا ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ڈائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے موتی اس غلط فہمی کا ازانہ بات کر فرقوں کے حوالے سے بھی کیا جاتا ہے کہ احاد کی دعوت بھی نہ دی جائے اور ان کو بھی نہ روکا جائے جہاں ان دیکھیں نبی کریم جس ہم نے پہلے عرض کیا کہ جو قرب قیامت کی علامات ہیں یہ ایک نبی کی نبوت پر دلیل ہیں باقاعدہ ہمارے نبی کے کہ آپ نے سچی خبریں عنایت فرمائی تو یہ سچی خبر ہے کوئی حکم نہیں ہے انشا اور خبر میں یہی فرق ہوتا ہے خبر ایک چیز جو پہلے وقوع پذیر ہو رہی ہو ہو چکی ہو اس کے بارے میں بتانا اور انشاء کہتے ہیں کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا حکم جو ہے وہ انشاء ہوتا ہے کہ ایک چیز کو عدم سے وجود میں لانے کا کہا جا رہا ہوتا ہے تو یہ خبر ہے انشاء نہیں ہے حکم نے دیا جا رہا صحیح لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان بین میں جو باتیں بیان ہوئیں کیونکہ ان میں سے بہت سے گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں صحیح لیکن صحیح یہ مزید میں افزا کروں گا کہ یہ خود مزید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک بہترین دلیل ہے کہ یہ تمام باتیں آج سے چودہ سو سال پہلے بیان فرمائیں اور ساتھ میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ بہت سے لوگ ہوں گے اس کو سننے کے باوجود عمل نہیں کریں گے صحیح اور सही اس کی غلطیوں میں مبتلا ہو جائے اہم چیز یہ ہے تو اس لیے مطلب موقف صاحب نے بڑی اہم بات کی میں اسی تناظر میں جو سوال کھڑا ہوتا ہے یعنی پیشن گوئی تو اگر ہم اردو لغت بھی دیکھتے ہیں تو پیشن گوئی ایک امکانی معاملہ ہے مطلب ایک امکان امکان اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن ٹھیک ہے ایک امکان ہے یہ پیشرگوئی ایسا ہوگا لیکن قرآن اور حدیث تو ہمیں پیشر گوئی ایک حقیقت بتا رہا ہے ایک حقائق ہم قرآن اور حدیث کے کہنے کو ایک حقیقت جانیں گے یہاں بہت اچھی بات کی طرف نشاندہی کی استعمال کی کثرت ہو گئی ہے منہ نبی کریم علیہ السلام میں جو خبر ہمیں دی ہے وہ سو فیصد حقیقت है. حقیقت ہے جتنا حقیقت اس وقت میرا اور آپ کا وجود اس وقت نہیں ہے है. اس سے زیادہ حقیقت جو حضور نے پڑھا دیا وہ ہوگا بے شک اب یہ جو آپ نے اس سے سوال اٹھایا نا है. کہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرما دیا پھر تو ہوں گے بھاگ تک آپ کیوں روک رہے ہو یہ غلط ہے عبد اللہ نے بتایا ایسا ہوگا اب اس سے ہمیں بچنا ہے ہمیں بچانے کے لیے بتایا آپ دیکھیں جنگ عہد کے موقع پہ حضور نے صحابہ کو تعین کیا تیر انداز کو کیا حضور کو نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے پتا تھا لیکن آپ نے قاعدہ ضابطہ بتایا کہ آپ نے ہٹنا نہیں ہے آپ نے پھر بھی تعلیم فرمائے کس لیے تعلیم فرمائے تاکہ پتا چلے کہ یہ چیز اصول میں سے ہے جنگ کی تعلیمات میں سے ہے تو حضور علیہ السلام نے کسی بات کو اگر بتا دیا بیان فرما دیا کوئی خبر دے دی اس کا یہ مطلب نہیں ہے اب ہم ان چیزوں کو نہ روکے اور ہونے دے اور قبول کرتے رہیں کہ حضور نے فرما دیا تھا ہمیں تو بچنا ہے ان چیزوں صحیح سے اجتناب کرنا ہے اور بچانے کے لیے ہی فرمایا صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اب کہاں سے کال کریں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی آپ سب کو میرا بہت بہت سلام وعلیکم السلام میں لاہور سے ہمارا بات کر رہی ہوں جی جی فرمائیے جی میرے ایک سوال ہے اور سب سے میری فرمائیے میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا اس سے से سے ہٹ کر यह کہ یہ بتا औरतों جی کہ عورتوں کو پیدا करना चाहिए کرنا چاہیے جسم چھپانا ضروری ہے کہ اپنا چہرہ چھپانا ضروری ہے یہ بتا دیجیے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے یعنی فرمائش ہے مجھے ویسے صاحب سے کہ بہت دنوں سے ان کا انتظار تھا آج وہ آگے ہیں تو ہمیں ہمارے پنجاب کی لاہور شہر کی ہمیں ناپ سنائے لگی اچھی بات مہربانی ضرور ان شاء کوشش کریں گے بہت شکریہ کال کرنے کا اس کے سب سوالات کافی اکٹھے ہو گئے ایک یہ نئے بھائی نے حرم سے سوال کیا تھا کہ صفائی کرتے ہیں تو ہمیں آرڈر یہی ہے کہ ہم سنن ادا نہ کریں اور فرائض ادا کریں تو ہم سنن نہیں پڑ پاتے کیا کریں تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سنت مؤکدہ کے بارے میں علماء کا یہی کلام ہے کہ اس کی ادائیگی کو عادتن ترک کرنے والا گناہ ہوگا لہذا کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ اگر سنت غیر مؤکدہ یا نواس ترک ہو جائیں تو سنت مؤکدہ کم از کم زیادہ کر لیں اور تیزی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں باقی فرائض کی تکمیل تو یہ کر ہی رہے ہیں یہ کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو السلام وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے میں انڈیا سے بول رہا ہوں میں انڈیا سے بول رہا ہوں فرمائیے آپ کی آواز آ رہی ہے میں انڈیا سے بول رہا ہوں ہاں میرے کو اویلیبری صاحب سے بات کرنی ہے جی جی کیجیے لیکن یہ ذرا السلام علیکم وعلیکم السلام اپنی ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر کے ہماری آواز کو آپ فون کے ریسیور سر ہم نے آواز بند کر دیا ہے بہت شکریہ آپ کا فرمائیے آپ کا صاحب میں گجرات سے بول رہا ہوں جی جی آپ واساور کے ہو جی میں فی الحال تو کراچی کا ہوں فی الحال تو آپ انڈیا واساور کے ہو جی ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ وہاں کے ہوں گے شاید یہی پوچھنا تھا ہم لوگ آپ کے بہت فین ہیں اچھا اور ہم آپ کی ناک بہت سوکھ سے سنتے ہیں اور فخریا محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے واسطہ کاٹیا ہو جی الحمد للہ کاٹیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے جس کے اندر کافی دیہات وغیرہ آتے ہیں تو الحمد للہ ہمارے مانگرول جی جی اچھا کوئی سوال کرنا آپ میں آپ کو ایک اچھی نا سنا ہے جو آپ کی فیمس ضرور ان شاء انشاءاللہ بہت شکریہ کال کا صاحب جی, جی انہوں نے کہا کہ وہ جوتے لوگ چھوڑ کے حرم میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کو اٹھا کر پھینک دیا جائے تو اگر تو ابھی کچھ لوگ نماز کے لیے آئے ان کے جوتے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں تو یہ تو شرائن منع ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور باقی کچھ دن تک وہاں پڑ نظر آتے ہیں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے صحیح لیکن بہرحال وہاں کی ان کی یہ بھی پرابلم ہے کہ لوگ بہت ہی غلط مقامات سے جو لوگوں کے چلنے کے مقام میں وہاں جوتے رکھ دیتے ہیں اس قسم کے اگر جوتے پھینکے جائیں تو یہ ایک چونکہ قانونی حیثیت بن چکی ہے وہاں کی یہ قانون ہے کہ وہاں کا جو بھی ایسا فالتو جوتا ہو اسے نکال دیا جائے گا تو جو اٹھانے والے بہرحال اگر قانون کی پیروی کر رہے ہوں گے تو یہ گناگار نہیں ہوں گے تو حد تک انسان کوشش کریں کہ ان کو کچرے کے ڈھیر میں نہ پھینکا جائے باہر رکھ دیا جائے خانوں کے پاس تاکہ لوگ اس کو تلاش کر کے لے جائیں معروف نہ رہیں بہن حیثیت تو دیکھیں شرن ہم اپنے بدن کے کسی جز کے مالک نہیں ہیں اس کے دلیل یہ ہے کہ خود کشی حرام ہے اگر ہم اپنے بدن کے مالک ہوتے تو اس کو ہلاک کرنا بھی ہمارے لیے شرن جائز ہوتا لہٰذا ہم آنکھ کے مالک نہیں ہیں تو اس کو ڈونیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں صحیح صحیح صرف ایف... فقہ نے ضرورت کی بنا پر ان اعضا کو دینے کی اجازت دی جی ہے کہ جن کے ذریعے واقعی کسی کی جان بچ سکتی ہو اور واقعی جان بچانا مقصود بھی ہو ٹھیک اور اس کو دینے کے بعد خود دینے والے کی جان کو خطرہ نہ ہو جیسے بلڈ ہے یا گردے ہیں بالکل یہ جی گردہ دیا اس کی جان کو خطرہ نہ ہو ڈاکٹر کہہ دیں کہ آپ ہاں سے یہ نارمل چل سکتے ہیں تو دے سکتے ہیں باقی اور یہ آنکھیں وغیرہ دینا شرن جائز نہیں ہوگا کیونکہ زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے صحیح یہ خانہ صاحب کا جواب دے دی ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ خلافہ جو تھے وہ ہم نے خود ان کا انتخاب کیا تھا جبکہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگا یہ حکمت الہی ہے اصل میں اگر آپ حاجصِ کریمہ کا مطالعہ آ کریں تو یہ انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں نشانیوں کے ساتھ کر گئے تھے ہزاروں نشانیاں اس پر ہیں اس کی نہیں تھی یہ الگ بات ہے یہی وجہ ہے کہ انہی نشانیوں کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کا سب سے پہلے انتخاب ہوا ٹھیک دوسرا کیوں نہیں ہوا اس لیے کہ وہ حادث کے صحابہ نے غور کیا نبی کریم کے افال و امال پر غور کیا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم کے تھے تو پھر اس طرح ترتیب کے ساتھ خلافہ کا انتخاب ہوا تاکہ ماں مہدی ربی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے باقاعدہ اللہ کے ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ مہدی خلیفہ اللہ کے خلیفہ ہیں صحیح یہ کہا کہ بہنیہ کے پردہ کیسے ہو جسم چھپائیں یا چہرہ چھپانا فرض ہے تو جسم چھپانا تو فرض ہے پورا ایسا کوئی لباس پہننا کہ جس سے جسم کے اعضا کی حایت ظاہر ہوتی ہو منع ہے موٹی چادر اوپر لیں یا برقع پہنے تاکہ جسم مکمل طور پر چھپے اور چہرے کا پردہ قرآن عظیم سے بھی ثابت ہے اور فقائے متاثرین نے فتح نے زمانہ کو ملاحظہ کرتے ہوئے چہرہ چہر چہر چھپانے کو بھی واجب قرار دیا ہے لہٰذا حتل انسان چہرہ بھی چھپایا جائے کوشش یہ کرنی چاہیے صحیح مفتی صاحب کیا کہتے ہیں کہ مطلب جو قیامت کی علامات میں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی فاصلے سمٹ گئے بہت یعنی یہاں پروگرام ہو رہا ہے اس کو لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر خطے میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اس کو بھی قرب قیامت کی علامات میں سے کہا جا سکتا ہے دیکھیں کچھ ایسی چیزیں احادیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے جن سے اشارات ملتے ہیں لیکن ہم حدیث کے ظاہر پہ نظر رکھتے ہوئے اس سے جو مراد ہو اسی کو ہم سمجھ اپنی طرف سے اس کی کوئی کیونکہ ایک تعبیر پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک تعبیر آج ہم کرتے ہیں آنے والے زمانے میں اتنا تغیر پیدا ہوتا ہے کہ وہ زمانہ اس تعبیر کو اس زمانے کی تعبیر کو قبول ہی نہیں کرتا مثلا جیسے درجال کے حوالے سے یہ تعبیر کی جاتی ہے کہ اس سے مراد یہ ٹی وی ہے لیکن اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اسی میں یہ تعبیر کریں کیونکہ پونے تین سو کے لگ بھگ بجال کے حوالے سے روایات موجود ہیں کہ وہ آئے گا اور اس کے یہ معاملات ہوں گے اس سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ لڑیں گے جہاد ہوگا ایک مختصر توقفہ لیں گے وقت کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری قائم تسلیم سالی کے ساتھ عناج محمد اویس رضا قادری ہمارے ساتھ تشیف فرما ہے ایک کلام سنیں گے ایک پہلے شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو جی فرمائیے جی ہلو آپ کی آواز آ رہی ہے فرمائیے لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی ویس بھائی بھائی لاہور سے یہ بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے یقینا ہمارے مفتی احمد صاحب بھی اس اصنا کی فرمائش کرتے ہیں آپ بھی ماشاء اللہ ہیں لجیا نی مو جانج سوڑیاں لگیا نی مو جانائی رج سو الذي يوي main mm -hmm. yeah. I can't I can't say. say. Thank uh you. -huh. ماشاء ماشاءاللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم لائن ڈراپ ہو گئی ہے نازین شہری ٹائم میں شہری کا ٹائم ہے شہری کرتے ہیں ہم بھی جو لوگ شہری کرنا چاہ رہے ہیں کریں جہاں اذان ہو گئی ہے نواز ادا کر لیجئے ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شہری ٹائم تصیر صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد حامد صاحب اور الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب قیامت کی علامات کے حوالے سے ہم گفتگو آج کر رہے ہیں مفتی صاحب اور کون سی نشانیاں بیان کی گئیں یہاں ایک ایسی نشانی جو واقعی بہت ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی تعظیم ان کے شر کے ڈر کی وجہ سے کی جائے گی اللہ جیسے آج کل بھی آپ دیکھیں کہ لوگ بہت سارے کسی اور نقصان پہنچا دے گا یہ اس سے فائدے منخطب ہو جائیں گے اس شر سے بچنے کے لیے لوگ تعظیم کرتے ہیں یہ چیز بھی آج کل بہت نظر آ رہی ہے صحیح ایک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمائی کہ بیٹا جو ہوگا ماں کی نافرمانی کرے گا اور زوجہ کی اطاعت کرے گا اور ایک روایت نے اسی کے ساتھ مختصر بلکہ فرمایا کہ دوسروں کو دوست بنائے گا اور باپ کی مخالفت کرے گا صحیح تو یہ بھی آج کل بہت زیادہ نظر آ رہا ہے ہم دیکھ رہے انفلوئنس کتنا ان لوگوں کا جو شر ہے جن کا ایک ڈر ہے خوف ہے بیٹھ گیا ہمارے معاشرے میں جی وہ مطلب آپ دیکھیے نا کہ آج آپ گھروں کے اندر دیکھ لیجیے <coughs> بعضوں ایک خاندان کے اندر بعض لوگ بہت زیادہ مردوں میں بھی عورتوں میں بھی <coughs> اس قسم کے ہوتے ہیں کتنا بعض قسم کے ہوتے ہیں تو لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ویک پوائنٹ کو لے کر پورے اس میں خاندان میں عام کر دیں گے کوئی ایک بات کو غلط تاثر دے دے کر دوسرے کے سامنے بیان کر دینا تو پھر لوگوں سے ذرا بنا کر رکھنا چاہتے ہیں کہ بنا کر رکھو اگر بگاڑو گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا پیسے اور طاقت کے زور پر جو ہے وہ ایک معاشرے میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی سطح پر آپ خاندان کو دیکھ لیں تو اس پیسے اور طاقت کے بلبوتے پر وہ ایک ان کا انفلوئنس ہو جائے گا مال دولت کو آج بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے جو صاحب سربت اور صاحب منصب ہے ان کو اہمیت دی جاتی ہے ان کے منصب کی بنیاد پر صحیح ایک حدیث پر نزی شریف میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنعی ہیں قرب قیامت کی علامات میں سے آپ نے فرمایا یہ بھی علامت ہوگی کہ مال کی کثرت ہوگی اور اس امتیاز کے بغیر کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے آج یہ نشانی بھی ظاہر و باہر ہے کثرت نظر آتی ہے صحیح. ایک ایک زمانہ تھا تقسیم صاحب کہ جب کاروبار شروع کرتے وقت یہ خیال کیا جاتا تھا हुم. کہ یہ کام حلال ہے یا نہیں हुم. قطع نظر اس سے کہ منافع کتنا ہوگا हुم. آج بالکل اس کے برعکس ہے کہ اس میں منافع ہوگا یا نہیں हुم. ہوگا کثیر منافع چاہے حلال ہو حرام ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں منافع دیکھتے ہیں کیا مارجن ملے گا کتنا سے مارک اپ ملے گا یہ دیکھا جاتا ہے صح؟ جو سود کی جو بات کرتے ہیں ہم صح صح صح اس میں بھی کچھ ہے کوئی روایت میں اسی طرف آ رہا آ... تھا کہ باقاعدہ یہ بھی فرمایا کہ سود عام ہو جائے گا گھر گھر میں یہاں تک کہ اگر کوئی سوج سے بچ گیا تو اس کے غبار سے نہیں بچے گا صحیح یہ کیا بتاؤ اگر سسٹم کا حصہ بن جائے گا تو کیسے اس کا مکلف ہوگا کوئی مسئلہ یہ ہے نا جیسے ہمارا بینکنگ کا آپ نظام دیکھ لیجیے کہ اس میں سودی پیسے کی اتنی انوالومنٹ ہو گئی ہے اور ہر شخص میں بینک سے وابستہ ہوتا ہے پیسہ رکھواتا ہے تنخواہیں بینک سے اسٹیٹ بینک سے جیسے ہماری گورنمنٹ کی جاری ہوتی ہیں تو وہی پیسہ جو سودی رولنگ کے اندر ہوتا ہے یا بطور سود کسی سے وصول کیا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہمارے گھر میں آ جاتا ہے اس طرح دکاندار حضرات فیکٹریز والے ہیں بازوقات سودی وادے پہ قرضہ لیتے ہیں اور اس سے اپنا کاروبار کرتے ہیں اس طریقے سے وہ سود دیتے ہیں وہ مطلب ایک دوسرے سے لے رہے ہیں یہ تمام چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں پوری مارکیٹ میں تو اس کا اثر گھروں کے اندر پہنچتا ہے بالکل حق فرمایا نبی کریم صاحب کیا ماں کو, جی کو کونے میں ڈال دیا اور है جو ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے اور ماں کی نابانی کرنا اور زوجا کے سامنے مطلب ماں کو مارنا پیٹنا یہ تک شروع ہو گیا جیسے میں نے پہلے کی انتہا کی لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اس سے ہے کہ پیدا ہونے ہونا فرمان ہوگا نا فرمان اولاد کی طرف مسی صاحب نے بھی ابھی ایک حدیث ذکر کی جس میں یہ کہ لوگ گھر والوں کو چھوڑ کے باہر والوں کو دوست بنائیں گے ایک یہ حدیث بھی ہے قرب قیامت کی علامت میں کہ رشتہ داروں سے جو ہے وہ قطع تعلق ہی کی جائے گی غیروں سے تعلق اور مراد کو بڑھایا جائے گا اس لیے, لیے ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے رشتے داروں سے حسن سلوک کی تعلیم دی صحیح اس رجحان کو ختم کرنے اسی سر اس یہاں میں ضرور اس علامت کے حوالے سے ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ جو ماں اور بیوی کے تعلق سے ہے ما کو ہی اد... ماں کو بالکل ہی ایک میں یہ نہیں کہتا کہ زوجا کو اس کے حقوق نہ دیے جائیں ماں کو بھی اس کے حقوق زوجا کو بھی اس میں ایک بیلنس ایک توازن ضروری ہے لیکن ہمارے یہاں اکثر مقامات پر دیکھا جا رہا ہے کہ ماں کے درجے کو بالکل بھولپ بلایا جا میں پہلے اس کے سبب پہ بھی غور کیا جائے نا صحیح کہ اگر یہ بیٹا کوئی عدم تو توازن کا شکار ہو رہا ہے تو اس کے اذبات کیا ہے کہ ہم نے بچے کی اس لحاظ سے دینی یا ذہنی تربیت کی ہے کہ وہ توازن قائم رکھے اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ پہلے اس کو کچھ سکھاتے نہیں ہیں جب وہ اس عالم جوانی میں آ کے نکاح کر لیتا ہے اس سے پہلے بھی تربیت کا انتظام نہیں ہوتا <laughs> اب جب اس سے اچانک ایک نئی چیز کو بطور پریکٹیکل اختیار کرنا پڑتا ہے تو وہ بے چارا مطلب جنرلی بات ہے ایک فطری تقاضہ ہے کہ وہ عدم توازن کا شکار ہوگا اب وہ اس کی اپنی سمجھداری ہے کہ بعض لوگ چونکہ علم دین سے بالکل محروم ہوتے ہیں تو وہ عقلی بیس پر اس کو کوشش کرتے ہیں مسائل کو سولو کرنے کی صحیح اس میں غلط میں مبتلا ہو جاتے ہیں صحیح دینی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی کی غلطی ہو ماں کی بھی ہو سکتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں کی ہو بیوی کی نہ ہو تو اب وہ بیچارہ بیچ میں بڑا پھنس جاتا ہے باہر سے آیا کام کاج کرنے کے بعد بیوی وہاں منہ بنا کے بیٹھی ہوئی والدہ وہاں ناراض اب ایک فریق کی اگر سنے تو لگتا ہے ہنڈریڈ پرسینٹ یہی درست ہے اور دوسرے کے سارا کچھ اور ہے صحیح اس طرف جاتا ہے تو وہاں سے پوری کہانی اب وہ کیا کرے بیچارا کس کی طرف جائے کیا کرے تو پھر یاد میں توازن کی فضا ایک نظر آتی ہے سب جو ایک خوف کا معاملہ ہے نا جس سے ایک خوف زیادہ میں بھی ہو رہا ہوں اور ہمارے ناظرین بھی ہو رہے ہوں گے جتنی یہ پیشن بلکہ میں تو انہیں پیشن بھی نہیں کہتا بالکل اس کو حقائق کہوں گا اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے بیان کیے ہوئے ہیں یہ پیشن نہیں ہیں حقیقتیں استعمال ہوا تصورت تصورت تصورت اس حوالے سے گفتگو کریں گے ان شاء اللہ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری چائن تسیم ساوری کے ساتھ آج ہم نے قرب قیامت کی علامات کے حوالے سے گفتگو کی پیغام اس لیے نہیں کہ اس کو انشاءاللہ پروگرام کو جاری رکھ رہے ہیں اور کل انشاءاللہ ہم نے کوشش کی تھی کہ اس پروگرام میں وہ تمام علامات کا اور اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ ڈسکشن نہیں ہو سکے گی کہ اجمالی طور پر ہم اس کا ذکر ضرور کر لیں لیکن یہ بھی آج ممکن نہیں تھا ابھی بہت سی علامات ایسی ہیں جن پر ڈسکشن بہت زیادہ ضروری ہے اور ان علامات کے ساتھ ساتھ ہم بہت ساری اپنے معاشرے کی برائیوں کے حوالے سے ان کی طرف اشارہ ضرور کر سکیں گے اور کل اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے آپ کل دو بجے سے انشاءاللہ شاء ہمیں جوائن کیجیے گا ہم اس ٹاپک کو بہت تفصیلی طور پر انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے اس موضوع اس سخن کو اور میں خوف زدہ اس بات پر ہوں کہ ہم جو قرب قیامت کی علامات بیان کی جا رہی ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں ہم اپنے معاشرے میں اسے دیکھ رہے ہیں اور بہت سی ایسی علامات ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں جو ظاہر ہونا باقی ہے انشاءاللہ کل اس پر ہم تفصیلی طور پر گفتگو کریں گے میں تینوں مہمانوں کا بہت مشکور و ممنون ہوں آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب جو ان آخر میں کلام پیش کریں گے اور میری خواہش ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ جو ٹائٹل پر کلام چلتا ہے یہ مناجات گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا اسے پیش کیا جائے آج کی سنہری بات سرکار دو عالم سلب راہری واری و سلب نے روزے کی اہمیت اور افادیت ہمیں آج سو چودہ سال پہلے بتا دی اور فرضیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس میں بے شمار فوائد موجود ہیں انسان کے روحانی اور جسمانی میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے کہ روزے سے انسان کے نرز سسٹم پر انسان کے اعصابی نظام پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کہ بہت دیر تک وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو اس کے اعصاب سکون ہو جاتے ہیں اور چونکہ اس کا اس ماہ مقدسہ میں روزے کی حالت میں اللہ رب العزت سے ایک رابطہ ایک تعلق قائم ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کے وہ چونکہ اس طرف زیادہ متعلق رہتا ہے منسوب رہتا ہے عبادت میں لگا رہتا ہے تو پریشانیوں سے بھی اسے بہت حد تک چھٹکارا ملتا ہے تو یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ روزے کے یہ فوائد میں سے ایک ہے کہ انسان ٹینشن سے اور ڈپریشن سے دور ہو جاتا ہے سرکار دو عالم سد اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو آج ہمیں میڈیکل بتا رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات آج سے چودہ سو سال پہلے کا مبیش بتا چکے ہیں کیا بات ہے سرکار دو عالم سد اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم کی شاہ دامان تجسس پھیلائے ہوئے گو شاہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتا پوچھ رہی ہے انشاءاللہ جمعرات کو کیو ٹی وی سے آپ کے لیے لائیو محفلات غالباً انتیسویں شب ہوگی اس دن اور انتیسویں شب کو کیوں ٹی وی آپ کے لیے جمعرات کے دن تھرز کے دن رات ساڑھے دس بجے سے ایک لائیو محفلات نشر کرے گا آپ تمام احباب کی خواہشات کو پیش نظر مد نظر رکھتے ہوئے کل انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل پر کیو ٹی وی پر آپ سے انشاءاللہ کم و بیش دو بجے ایک بار پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے تسلیم صابری کو اجازت دیجیے تسلیمات اس سے پہلے کے مناجات کے اشار پیش کروں آج کے موضوع جو آپ نے منتخب کیا اس حوالے سے دعوت فکر دینے کے لیے ایک حدیث ذکر کروں کہ قید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ قیامت محمد کر رہا ہوں قیامت تو آئے گی یہ بتا تم نے تیاری کی کہ نہیں تم نے کیا تیاری کی قیامت کے لیے تو انہوں نے جی رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں بس یہ میری تیاری ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوتا. تو یہ ایک دعوت فکر ہے کہ ہم کتنا حضور سے محبت کرتے ہیں قیامت تو آئے گی قیامت تو آنی ہے لیکن ذرا یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ قیامت سے پہلے ہمیں اس دنیا کے اندر تیاری کرنی چاہیے بڑی بڑی امیدیں لگائے لوگ رہتے ہیں اور سامان سے برسہ ہے پلنگ کی خبر نہیں اچانک بندہ چلے جاتا ہے ایک صاحب نے کہا کہ ایک دوست کی بیٹی کا انتقال ہوا اچانک سر میں درد ہوا انتقال کے تو یہ کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا زندگی کا بس لوگ لمب پلاننگ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمر کی فراہم اور آخرت کی تیاری کی تصویر فرمانی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت فرمائے محبت اسی کا نام نہیں ناطے پڑی جائیں اور ہم آنکھوں سے آنکھیں کرتے جائیں صرف یہی محبت نہیں ہے سیکھت. بلکہ حضور علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کرنا حضور کے بتائے ہوئے راستے میں چلنا یہ ہے حضور سے محبت سیکھت. اللہ اللہ کی محبت کا فرمائے گناہ کی عادت چھڑا میرے مولا گناہ چوڈ بدلے کیوں سے تو سے اپنی بدلنے کیوں سے ہر ہری میری نمشے کتا میں